شبنو الحمد لله وحده ثانكرا دوت كوم والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قُلْ لَا تَعْتَدِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ ثُمَّ تُرَدِّ الشَّهَابِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله تعسين الحمدللہ للہ محض اللہ پاک فضل و کرم سے ہماری ترتیب کے اعتبار سے پندرہ پاروں کا درس مکمل ہو چکا شریے کے پانچ پارے آخر کے زیر درس آئے اور دس پارے ابتدا سے اور آپ اس ترتیب کے اعتبار سے سولہویں پارے سے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے ہم گیارہویں پارے سے اپنے در کا آغاز کر رہے ہیں گیارہواں پارا اور سورت توبہ کی آیت نمبر چورانوے آپ حضرات پہلے سن چکے کہ سورت توبہ میں اللہ پاک نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے اور جو لوگ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے محروم رہ گئے یا جنہوں نے جھوٹے بہانے اور جھوٹے اصر پیش کر کے اپنے آپ کو مستثنا کروا لیا تو ان کی اللہ پاک نے مذمت بیان فرمائی یہاں بھی وہی مضمون چل رہا ہے اللہ فرماتے یا سزیرون علیہ کم ازار جا تم یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ اور یہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے یہ اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی پیشنگوئی کے طور پر اطلاع دے دی کہ جب تم مدینہ واپس پہنچو گے تو یہ منافق تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر اور بہانے پیش کریں گے کہ ہم کس مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے آپ فرما دیجئے گا لا تذرو بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری باتوں کا اور تمہارے بہانوں کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے قد اللہ من اخبارکم اللہ ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں بتا چکا ہے تمہاری حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ تم کیوں اس غزبے میں شریک نہ ہوئے وس امل کم و اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا سمت ردونا ال مل گئی بھی پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا غب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف بینب بھی اکم بیما کم اور پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم منافقت پر قائم رہتے ہو یا اس سے توبہ کر لیتے ہو یہاں سے ایک سبق جو ملا اور کئی سبق ملے آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ محض اللہ پاک فضل و کرم سے میں بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور اس تفسیر کی جو نمایاں خصوصیت ہے جو کہ اردو کی اس سے پہلے لکھی گئی تفسیروں میں ابھی تک کام نہیں ہوا تھا وہ یہ کہ تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت سے یا ان آیات سے ہمیں عملی زندگی کے لیے کیا سبق ملا کون سی حکمتیں ہیں کون سی بصیرتیں ہیں کون سی نصیحتیں ہیں جو ان آیات میں پوشیدہ ہیں تو ان عبرتوں اور نصیحتوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر یہ جو اعتکریمہ آپ نے پڑھی اور سنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جب تم ان منافقوں کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے تم کہہ دینا بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ اللہ ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں بتا چکا ہے باقی مستقبل میں تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا کہ کی عمل کیسا ہے اب اس عیت کریمہ سے ایک سبق یہ حاصل ہوا کہ صرف باتیں کرنے کا اور صرف نعرے لگانے کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو کوئی شخص اللہ کو صرف خوبصورت باتوں کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا ہے عمل اور اقبال نے جو کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ جی خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف باتوں سے تقریروں سے ناروں سے نعتوں سے قوالیوں سے لاکھ بول کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا منافق بڑی خوبصورت بات کرتے تھے بڑی خوبصورت بات اللہ نے دوسری جگہ فرمایا چاہے مسلمانوں تمہیں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں بو عجیب کا اجسام تسما یقینی یسور منافقون میں فرمایا فرم کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو منافقوں کو تو ظاہری طور پر ایسے بن کر رہتے ہیں کہ تمہیں ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ بڑا معزز آدمی ہے بڑا باوقار آدمی ہے دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں میں ان یقول ہوں تسما اور اگر یہ بات کریں تو بات کرنے کا صلیقہ ان کو ایسا آتا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ بہت ہی کوئی اہم بات کہہ رہا ہے یہ شخص لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو باتیں تو منافق بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں بنے گا عمل دیکھا جائے گا تمہارا مستقبل میں تمہارا عمل کیسا ہے کیا منافقت پر قائم رہتے ہو یا توبہ کر لیتے ہو اور دوسرا سبق اس آئےت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے اور جس سے معذرت کرنی پڑے پہلے ہی سوچ لے یہ کام کرنے کا ہے یا کہ نہیں چنانچہ حضرت انس عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایجا کا بکل امر یو تزر ہوں اے انس ہر ایسے کام سے بچ کر رہنا جس کام سے بعد میں معذرت کرنی پڑے اور ایک تیسرا مسئلہ اس ایت کریمہ کے ذمن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص واقعی صحیح عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے صحیح عذر پیش کرنا بھی جائز ہے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے لیکن واقعی صحیح عذر ہو تو اگر کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے ہمیں تکلیف دی ہے نقصان پہنچایا اور وہ بعد میں عذر پیش کرتا ہے اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا عذر واقعی جائز اور صحیح ہے تو اس عذر کو قبول کرنا چاہیے خام ہٹ گرمی سے کام لینا کہ نہیں اب میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا ساری زندگی کے لیے یہ غلط ہے اس بات پر نظر رکھی جائے کہ ہم بندوں کے عذر پیش کریں گے قیامت کے دن اللہ ہمارے عذر قبول کرے گا ہم بندوں کے عذر قبول کریں گے اللہ قیامت کے دن ہمارے عذر ازر قبول فرما لے گا اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جو کوئی عذر پیش کرتا تو آپ عذر قبول کرنے میں بہت جلدی کرتے قبول تھے فون قبول فرما لیتے اور چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ شریعت کے حکموں پر عمل سے بچنے کے لیے بہانے بنانا یہ منافقوں کی عادت ہے یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے اللہ اکبر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو بہانے بناتے ہیں کہ میرے, میرے ساتھ تو بڑا سخت عذر ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ارے بھائی کیا عذر ہے میرے کپڑے پاک نہیں رہ سکتے یہ عجیب عذر ہے اکثر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں میں نے اکثر دیہاتیوں کو دیکھا جس کو کہیں ارے نماز پڑھو کہتے مول سب کپڑے ناپاک ہیں کپڑے پاک نہیں یہ نہیں یعنی ہر وقت کپڑے ہی ناپاک رہتے ہیں اب یہ کون سا عذر ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں بہت سے لوگ عذر پیش کرتے ہیں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے آنکھ نہیں کھلتی ڈیوٹی پر جانا ہو آنکھ کھل جاتی ہے سفر پر جانا ہو آنکھ کھل جاتی ہے سو پچاس روپئے کا فائدہ ہو آنکھ کھل جاتی ہے بچے کو سکول کے لیے تیار کرنا ہو یا سکول پہنچانا ہو آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے آنکھ نہیں کھلتی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہفتے سے لے کر جمعہ تک جو ڈیوٹی کے دن ہوتے ہیں ہر دن ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اتوار کے دن چھٹی کا ہوتا ہے اس ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے تو یہ بہانے بہانے جھوٹے ازر ایک صاحب مجھے یاد اللہ معاف فرمائے وہ بھی دیہاتی تھے اور دیہاتیوں کے امام تھے دیہاتیوں کے امام چھوٹی چھوٹی داڑھی میں ان سے کہا بھی داڑھی رکھ لو کہتے میں اگر داڑھی رکھوں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے یہ بہانہ داڑھی رکھوں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے کئی لوگ ازر پیش کرتے ہیں مل سب شادی کے بعد رکھ لیں گے اگر داڑھی رکھ لی جائے تو پھر رشتہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کئی والدین ہی رکھنے دیتے کئی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہتے میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن والدین رکاوٹ کہتے جب تک رشتہ نہ ہو جائے داڑھی نہ رکھنا پتہ نہیں کیسا مل جائے سوچتے ہوں گے کہ ملانی نہ ہمارے پلے پڑ جائے اب وہ تو چاہتے ہیں کوئی ماڈرن قسم کی عورت اور ماڈرن جب چہرے پر داڑھی دیکھے گی تو وہ تو پھر نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی وہ تو رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی لہذا والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ابھی داڑھی نہ رکھو شادی کے بعد رکھ لینا تو یہ بہانے حج سے بہانے پیش کرتے ہیں لوگ حج نہیں کرتے ارے بھائی کیوں نہیں حج کرتے پیسہ تو بہت ہے تمہارے پاس ابھی سارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی یہ کوئی بہانا ہے کہ تب حج کریں گے جب سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی بھائی شادی تو مشکل کام ہے نہیں ہم نے مشکل بنایا شریعت نے تو آسان بنایا معاملات میں سے سب سے آسان معاملہ نکاح نکاح کا معاملہ ہے, شادی کا معاملہ اور ہم نے معاملات میں سب سے مشکل معاملہ شادی کا بنا لیا تو بڈے ہو جاتے ہیں آج کے لیے نہیں جاتے کہ ابھی سارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی جب شادیاں ہو جائیں گی تب جاؤں گا وہ جو اردو میں کہا گیا ایک ضرب المسل ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ نا رادا ناچے گی تھوڑی شرط لگا دی کہ رادا ناچے گی جبکہ کہ نومن تیل جمع کرو گے اور نومن تیل ہی نہیں ہے تو رادا ناچتی بھی نہیں اب سارے بچوں کی شادیاں ہوتی نہیں تو بابا جی حج کے لیے جاتے نہیں کیا تو سب کی شادیاں ہو جائیں پھر جائیں گے تو یہ بہانے تو یاد رکھیے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے بہانے بنانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے اور پانچواں اور آخری سبق اس کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ کسی کے زبانی دعووں کو پرکھنے کے لیے عمل بہترین گواہ ہے کسی کے بھی دعو کو برکھنے کے لیے عمل گواہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی کرتے اگر کوئی ہمیں کہتے میں آپ کا دوست ہوں تو ہم اس کے عمل کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے کہتا تو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن دیکھیں اس کا معاملہ کیسا ہے تو اگر واقعی دوستوں والا معاملہ ہو تو ہم اس کی دوستی پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اگر زبان سے تو کہ میں دوست ہوں اور ادھر ہماری جڑ کاٹے پیٹ پیچھے جڑ کاٹے اور دشمنوں والا رویہ کرے تو کوئی بے وقوف بھی صرف باتوں کی وجہ سے کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھتا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہم نے الگ رکھا ہوا ہے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ صرف زبانی دعوے کر لیے جائیں عشق کے محبت کے تو بس کافی ہے اگرچہ عمل دعووں کے سراسر خلاف ہی کیوں نہ ہو تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تمہیں لٹا دیا جائے گا غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اگلی آئٹ میں فرمایا سیاح تم الی لم یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے لتو اردو انہم تاکہ تم ان سے سرف نظر کرو سردو انہم تو تم ان سے سرف نظر کرو نظر ہٹالو ان رج سن یہ میری نجاست ہے یہ منافق میری گندگی ہے جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلہ ہے اس کا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوٹو گے تو یہ منافق قسمیں کھائیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں عذر تھا اس لیے ہم جہاد میں نہیں جا سکے اب اس ایت کریمہ سے پہلا سبق جو مل رہا ہے ہمیں وہ یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے مسلمان اللہ کے نام کی کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا دیکھیں قسم کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا یہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے سچ ہونے پر اللہ گواہ ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے سچا ہونے پر اللہ گواہ ہے تو جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے ہے جھوٹا اور کہہ رہا ہے اللہ گواہ ہے قسم کھا کہہ رہا ہے تو جھوٹی قسم کھانا بلکہ جھوٹ بولنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافق کا شیوا ہے مسلمان کی عادت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کی حرمت کو عظمت کو جھوٹی قسم کھا کر پامال کرے بلکہ مسلمان تو حت المکان سچی قسم کھانے سے بھی بچتا ہی رہتا ہے ایسا نہیں کہ بات بات پر قسم کھا بات بات پر قسم کھا اللہ کے نام کو کھیل بنا دی یہ غلط ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں ٹھیلے والا قسم کھا رہا ہے دکاندار قسم کھا رہا ہے تاکہ گاہک کو یقین آ جائے اور اس کا سامان بک جائے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو چلاتا ہے تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی <laughs> اور اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق نیری گندگی ہیں نیری نجاست ہیں یہ قوم سی نجاست تھی روحانی طور پر مانوی طور پر ناپاک ہیں یہ منافق جو ان سے دوستی رکھے گا اس کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور دوسرا سبق اس ات کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو لوگ الانیہ طور پر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے ان کے ساتھ دوستی رکھنا بھی جائز نہیں اور ان کی حرکتوں پر راضی ہونا یہ بھی حرام ہے اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یہ منافق گندگی ہے اے مسلمانوں تم ان سے بچ کر رہو ان سے صرف نظر کرو اور تیسرا سبق اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو نہ اس سے اللہ راضی ہوگا اور نہ ہی حقیقت میں اس سے انسان راضی ہوگا اور جو شخص انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا وہ اللہ کے غذب کا مستحق ہوگا چنانچہ سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی فرمایا من تماسا رضا اللہ کفاہ اللہ معونت الناس جو شخص انسانوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے انسانوں کا محتاج نہیں بنائے گا اور انسانوں کی طرف سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ممن تمسا رضا اللَّهِ بسخت اللَّهُ إِلَى اناس اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ اس سے اپنا تعلق ختم کر دے گا اور اسے انسانوں کے حوالے کر دے گا جیسے منافق جو تھے وہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے حالانکہ اللہ ناراض اس لیے کہ جھوٹے تھے اور جہاد سے بچتے تھے تو جو کوئی انسانوں کو خوش کرے گا اللہ کو ناراض کر کے تو پھر اللہ اس کو انسانوں کے حوالے کر دے گا تو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے چاہے انسان راضی ہوں یا کہ ناراض معیار یہ ہو کسوتی یہ ہو کہ اس کام میں اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض انسانوں کو نہ دیکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کی رضا کو دیکھے کہ تمہارے سامنے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ان مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے فَإنَّ اللَّهَ لَا عَنِ الْقَوْمِ تو ان اللہ قواسکیم تو اللہ ایسی نافرمان فرمان قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا <تصفيق> تو بھائی اگر ساری دنیا کے انسان ہم سے راضی ہو جائیں لیکن اللہ ناراض ہو تو انسانوں کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر اللہ راضی ہو جائے اور سارے انسان ہم سے ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تو سب سے زیادہ فکر اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے اور مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے آگے فرمائے اللہ کفرن منیفاقا ان منافقوں میں جو دیہاتی ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں بج ما انصل اللہ اللہ رسولی اور ان کے معاملے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انہیں ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں واللہ علی حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے منافق دو قسم کے تھے کچھ منافق تو وہ تھے جو شہر میں رہتے تھے اور کچھ منافق وہ تھے جو دیہاتوں میں رہتے تھے تو دیہاتیوں کو کہا گیا اراب ہم جو کہتے ہیں بدو تو عرب کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو کہتے تھے ارابی ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں بدو دیہاتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافق تو دونوں ہیں شہروں میں بھی منافق ہیں دیہاتوں میں بھی منافق ہیں لیکن جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر میں اور منافقت تو منافقت میں شہری منافقوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافقت میں سینئر ہیں شہری منافقوں کے مقابلے میں یہ شہری منافق ان سے چھوٹے ہیں یہ دیہاتی منافق بڑے سخت ہیں اور اللہ نے ان دیہاتی منافقوں کی بدبوں کی دو صفات بیان فرمائیں پہلی صفت یہ کہ یہ کفر اور منافقت میں سخت ہیں کیوں سخت ہیں ایک تو اس لیے کہ علمی مجلسوں سے محروم ہیں علمی شخصیات سے محروم ہیں بڑا فرق ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے اس شخص کے درمیان جسے علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملے اہل علم اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا موقع ملے درسِ قرآن درسِ حدیث کی محافل میں جانے کا موقع ملے اور اس کے درمیان جو ان ساری چیزوں سے محروم ہے نہ کوئی علمی میں میسر آتی ہے نہ کوئی علمی شخصیت میسر آتی ہے اللہ پاک نے جب رسمی تعلیم سے فارغ ہونے کا موقع عطا کیا تو میں یہ سوچ کر کہ گاؤں میں زیادہ ضرورت ہے علماء کی اور دینی کام کی دیہات میں زیادہ ضرورت ہے تو میں شہر کی بجائے گاؤں میں چلا گیا اپنے گاؤں میں حالانکہ الحمد تعلیم کے زمانے میں نمبر اچھے آتے تھے تو کی نظر میں تھا اور الحمد للہ مجھے فارغ ہونے کے فورن بعد اچھے مدرسوں میں ملازمت بھی مل رہی تھی مگر میں نے سب کچھ چھوڑ کر گاؤں کا رخ کیا اور وہاں کچھ بھی نہیں ملتا تھا یہاں تو ملازمت تھی تنخواہ تھی سب کچھ میسر آ سکتا تھا لیکن گاؤں میں کچھ نہیں تو میں گاؤں میں گیا ہاں اور ایک سال تک میں نے کام کیا بڑی محنت کی اللہ جانتا ہے بڑی محنت کی کیونکہ ایک عام حافظ اور قاری کا نورانی قیدا پڑھانا قرآن پڑھانا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا جن کا ناک بھی بہ ہو اور کپڑے بھی گندے ہوں وہ تو آسان ہے لیکن ایک فارغ التحل عالم جس کو کتابیں پڑھانے کی جگہ مل رہی ہو تو اس کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے تو میں اب ان دیہاتی بچوں کو پڑھاتا اور بچے تو ویسے بھی گندے مندے رہتے ہیں لیکن دیہاتی بچے تو بے پناہ گندے کسی کی آنکھ پر گندگی لگی ہوئی ہے کسی کے ناک پر گندگی لگی ہوئی ہے کسی کے کپڑے بڑے گندے لیکن صبح سے رات تک میں ان کو پڑھانے میں لگا رہتا مگر ان اللہ کے بندوں کو کسی نے بتا دیا کہ یہ تمہارے بچوں کو وہاں بنا رہا ہے <laughs> وہاں بنا رہا ہے تو ان کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا تو خود خود تو وہ خوش تھے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بچوں نے واضح پڑھنا شروع کر دی قرآن پڑھنا شروع کر دیا خود تو خوش تھے لیکن ادھر ادھر کے جو پیشہ ور پیٹ پرست مولوی تھے انہوں نے ان کو بھڑکایا کہ یہ تمہارے بچوں کو بہبھی بنا دے گا اور آپ جانتے ہیں لوگ اس حقیقت کو تو سمجھتے نہیں کہ بہابی ہے کیا بس یہ جانتے کہ وہابی بڑی خطرناک چیز ہے بہت ہی خطرناک چیز کسی کو پتہ نہیں کہ وہابی کیا ہے پوچھیں اگر کہ وہابی کس کو کہتے ہیں تو بتا نہیں سکے گا لیکن یہ ہے بڑی خطرناک چیز ہمارے ایک بزرگ تھے رشتہ دار تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نے پوچھا بتیجے نے پوچھا چاچے سے چاچا چا یہ ہے کیا چیز کیا چاچا ماشاء اللہ جو بڑا سمجھدار تھا اور سن رسیدہ قسم کا, کا بیٹا پنجابی میں جواب دیا پہلے پنجابی میں سنا تو پھر اردو میں ترجمہ کروں گا بیٹا لا الہ اللہ کے پڑھ لے پر محمد الرسول اللہ پڑھ دیا پیٹ چرد ہوں کہ بیٹا یہ بہابی جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ بہابی بڑی خطرناک چیز ہے حضمان سرفراز خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ جان فرمایا لکھا اپنی کتاب میں ایک مولوی صاحب سے پیٹ پرست مولوی تو ان کے گاؤں میں ایک ہندو بنی کی دکان تھی تو روزانہ اس سے نسوار لیتے تھے پیسے نہیں دیتے تھے نسوار مفت میں کھاتے تھے اب بڑا عرصہ دیتا رہا پھر تنگ آ گیا مولی صاحب آپ نے تو روزانہ ہی معمول بنا لیا مفت میں نسوار لیتے ہو کبھی پیسے بھی دے دیا کرو اچھا مولویوں سے پیسے مانگتا ہے ابھی تیری خبر لیتا ہوں مسجد میں جا کر مولی صاحب نے تقریر کی اور اس میں ان لوگوں کو بتایا کہ بھائیو آج بڑی افسوسناک خبر سنانے والا ہوں اور وہ یہ کہ یہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا <laughs> یہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا لہذا ہم سب پر اس گستاخ کا بائکاٹ کرنا فرض مگر نہ سیدھے دوزخ میں جاؤ جو اس سے سودا خریدے گا سیدھا دوزخ اب لوگ ڈر گئے اب ہندو تو ہندو تھا بے بہبی بھی اگر کافر ہے تو ہندو کون سا مسلمان ہے معاذ اللہ لیکن لوگوں لوگ تو سوچتے نہیں ہابی کیا ہے بس شام تک سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا لہٰذا اس کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کوئی گاہ آتا ہی نہیں ہے لوگوں سے ادھر ادھر سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ تم وہابی ہو گئے اس لیے ہم نے تمہارا بائی کیا ہے وہ فورن بات کی تہ تک پہنچ گیا کہ سارا مسئلہ تو نسوار کا ہے تو اس نے حضرت کو موٹی ساری پڑیا پیش کی کہ حضرت یہ قبول فرمائیں اور بلکہ تازندگی مجھ سے قبول کرتے رہیں میں کبھی بھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کروں گا تو مودی صاحب نے دوبارہ تقریب کی اور لوگوں کو بتایا بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہندو بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی <laughs> جی تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی آپ کے بچوں کو وہابی بنائے گا مختصر یہ کہ میں گاؤں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا اور جب میں نکل رہا تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم انسان سمجھ رہا تھا اس لیے کہ میں نے ایک سال تک بڑی محنت کی تھی اور کبھی ایک روپیہ بھی ان سے نہیں لیا تھا کسی کے گھر روٹی نہیں کھائی کھانا نہیں لیا جبکہ پیشہ مولوی سب کچھ لیتے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیا اور بہت بچوں کو پڑھا دیا یعنی بیسوں بچوں کو میں نے قرآن پاک پڑھا دیا اور نماز سکھا دی تو میں اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھ رہا تھا لیکن بعد میں جو حالات سامنے آئے کراچی آ کر تو میں نے اللہ پاک شکر ادا کیا اور ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تم پر رحم کرے کہ تم نے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس لیے کہ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا کوئی علمی شخصیت نہیں تھی کوئی اپنے مسلک کی مسجد نہیں تھی اور میں بالکل ابھی نو عمر تھا اگر وہیں رہتا نہ کتاب میسر آتی نہ کسی عالم کی مجلس میسر آتی نہ کوئی مدرسہ میسر آتا تو میں کچھ عرصے کے بعد ویسا ہو جاتا جیسے وہ تھے اور جو کچھ پڑھا تھا سب کچھ بھول جاتا اللہ اکبر اگر وہ نہ نکالتے تو بظاہر نہ میں حج کر سکتا نہ میں عمرہ کر سکتا نہ قرآن کی کوئی تفسیر لکھ سکتا اسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے مگر انسان سمجھتا نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا میں نے اپنی کتاب میں لکھا دیا اور مجھے آج تک یاد ہے جس دن میں گاؤں سے نکلا تھا شدید بارش ہو رہی تھی تو so میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور میری اور میرے والدین کی آنکھوں سے بھی بارش ہو رہی تھی یہ اللہ انہوں نے بڑا ظلم کیا لیکن آج سوچتا ہوں تو کہتا ہوں انہوں نے تو میرے ساتھ بڑا احسان کیا بڑا نیکی کا عمل کیا تو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر اور منافقت میں دیہاتی بڑے سخت ہیں کیوں اس لیے کہ علمی مجلسوں سے محروم ہیں علمی شخصیات سے محروم ہیں پھر جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ تو جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر جانوروں والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں بعض اوقات جیسے جانوروں میں سختی ہوتی ہے اس کے اندر بھی سختی ہمارے دیہاتی لوگ کہتے ہیں پنجابی کا ایک جملہ ہے دیہاتی کہتے ہیں ڈنگرانل ڈگر دنگر بننا پڑ جائے یعنی حیوانوں کے ساتھ تو حیوان بننا پڑتا ہے چنانچہ اب جو بھینس وغیرہ پالتا ہے یا گائے پالتا ہے یا بکریاں پالتا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ وہ ہر وقت ماشاء اللہ بڑا سفید اور اجلا لباس پہنا ہوا ہو اور صاف ستھرے کپڑے رکھے وہ تو جب بھینسوں اور گایوں کے ساتھ ہوگا تو ویسے ہی ہوگا جیسے وہ ہے تو حیوانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حیدانوں والی صفات ان کے اندر بعض اوقات بعض اوقات آ جاتی ہیں, دل سخت ہو جاتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دیہاتیوں کی سخت دلی کے کئی باقیات لکھے ہیں مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بعض بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور اور مسلمان بچوں کو اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا تم بچوں کو بوسے بھی دیتے ہو تو فرمایا کہ ہاں ہم تو بوسے, بوسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ دہاتی کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی بوسا نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تیرے دل سے شفقت اور محبت کو نکال لے تو میں تیرے دل میں محبت کہاں سے پیدا کر سکتا ہوں یہ تو محبت کی علامت ہے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنا یہ ایک محبت کی علامت ہے تو ان کے اندر بعض اوقات بڑی سختی پائی جاتی ہے بڑی کساوت اور پھر جہالت بھی پائی جاتی ہے فرمائے کہ اجگر اللہ یاد ان بات کے زیادہ لائق ہیں اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے بجا ہے علمی مجلسیں موجود نہیں ہیں علماء موجود نہیں ہیں تو ان کو احکام کا علم ہی نہیں ہے اللہ اکبر میں نے بتایا کہ میں ایک سال تک رہا گاؤں میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے کبھی کوئی علمی سوال کیا ہو الٹے سیدھے سوالات ایسی پھنسانے والے لڑانے والے بڑکانے والے وہ کرتے تھے تنزیہ سوال لیکن کوئی علمی قسم کا سوال حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے یہ سوال نہیں کرتے تھے اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک صاحب جو بظاہر بڑے سمجھدار معلوم ہوتے تھے تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے بڑی اہمیت کے ساتھ مجھے وہاں پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہافت جی ہافت جی تو ان کی نظر میں حافظ جی ہونا بہت بڑی بات ہے تو کہنے لگا حافظ کہ جی ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے میں نے کہا پوچھو بھائی بہت سے مولویوں سے پوچھا کسی نے نہیں بتایا تم کراچی سے پڑھ کر آئے ہو تم سے پوچھتا ہوں میں نے کہا پوچھو بھائی یہ مردوں کی داڑھی ہوتی ہے عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی اب یہ تھا بڑا ضروری مسئلہ جو اس نے پوچھنا تھا بڑی تمہید کے ساتھ اس نے پوچھا کہ بڑا ضروری مسئلہ ہے جو سوال کرنا ہے آپ سے پوچھنا ہے کوئی بتا نہیں سکا تو ایسی فضول قسم کی باتیں فضول قسم کے سوالات اور یہ نہیں کوئی علمی بات تو کہ زیادہ امکان یہ کہ ان کو علمی نہ ہو جاہل رہ جاتے سنا کہ اکثر دیہاتی پھر جاہل رہ جاتے ہیں جن کو فکر بھی نہ ہو اپنی جہالت کی فکر بھی نہ ہو اور عجیب و غریب پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں مجھے وہ ایک ان کا اور لطیفہ یاد آ رہا ہے عربی کتاب میں پڑھا تھا ان کی جہالت کا عجیب و غریب جو کرتے رہتے ہیں کہ کوئی دیہاتی چلا گیا حج کے لیے تو جب مینا سے واپس آ رہے تھے تو اس نے دوڑ لگا دی اس زمانے تیزی سے دوڑ لگا باگتا ہوا ہانپتا ہوا کعبے تک پہنچ گیا لوگ پیچھے پیچھے اس کو کیا ہو گیا وہ بھاگتا ہوا گیا اور خلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتا ہے اللہ بعد میں تو بڑا رش ہو جائے گا پتہ نہیں میری دعا سنے نہ سنے رش ہونے سے پہلے پہلے میری دعا سن لے हाँ. تو ایسی جہالت کی باتیں کس طرح کے بے شمار باق ان کے لطائف و ذرائف تو اللہ نے فرمایا زیادہ امکان یہ ہے کہ انہیں ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے ایک حدیث بھی سن لے ہے ابن عباس نما نے فرمایا کہ من سکن جفا جو گاؤں میں رہا اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالی ہے جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالی ہے مشقت تو ہے جو شہری سہولیات کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں رہنا ممن اقتبال ممن اتبا سید اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہو گیا ممن اط السلطان افتینا اور جو بادشاہوں کے پاس زیادہ آئے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا فتنے میں پڑ جائے گا مغرب رب سبیکر اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں تابان سمجھتے بے طرب صوب حکومت اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں تو تابان سمجھتے ہیں یہ بڑا برا پھنس گیا آج مولوی صاحب نے پھنسا لیا مجھ سے اب چونکہ یہ بھی اللہ کے رام ہے چونکہ خرچ کرتے نہیں ہیں تو مولویوں کو بھی ڈھنگ آتا ہے ان کو پھنسانے کا وہ مسجد میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں آ بھائی کون ہے جو مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ہزار روپیہ دے گا اب اس کو پتا ہے ویسے اگر فضیلتیں سناؤں گا تو کوئی ایک روپیہ بھی نہیں دے گا اب وہ سب کے سامنے کہتے کھڑے ہو جاؤ بھائی کون دے گا ایک ایک ہزار روپیہ اب چودھری اللہ کھڑا ہوتا ہے جی میری طرف سے لکھیں ایک ہزار اور پھر چودھری مولا باش کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جی میرا بھی ایک ہزار لکھ اس طرح چودہ باری باری کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے اس نے ایک ہزار کہا تو دوسرا کہا کہ میرا دو ہزار لکھ لیں لیکن دل میں سوچے گا بعد میں جا کر مولوی نے برا پسا لیا تاوان اس کو سمجھتا تاوان یعنی اللہ یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا سمجھتا تاوان پھنس گیا ہوں اگر پھنستا نہیں تو کچھ دیتا نہیں تو مولویوں کو بھی پسانے کا طریقہ آتا ہے ابھی میں ایک جلسے میں گیا تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ بعض مولوی جو ہیں وہ صرف چندہ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور ان کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے فیس دے کر تاکہ وہ چندہ کریں لوگوں سے تو ان کے پاس بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ہاں بھی آج میں نے ایک لاکھ روپیہ کرنا ہے بولو دس ہزار کون دیں کوئی ایک کو دس ہزار والے کھڑے ہو گئے پھر کہتا چھ بھی پانچ ہزار والے کھڑے ہو گئے پھر نیچے آتے آتے آتے آتے اچھا اچھا بھیا دس روپے والے کھڑے ہو جاتے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ وہ چھین لیتے ہیں پھسا لیتے ہیں ان کو تو جو اس طریقے سے پھستے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں تو آج پھس گیا تہوان دینا پڑا ورنہ دینے کا ارادہ نہیں تھا چلے آج میرا آخری درس ہے تو آج پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے لطیفے بھی بہت یاد آ رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے تو ایک دیہاتی اسی طریقے سے بیٹھا ہوا تھا اب مولوی صاحب نے بڑے فضائل بیان کیے کہ جو دس روپے دے گا اللہ اس کو سو دے گا دس گنا زیادہ اب اس بیچارے کے پاس تھے ہی دس روپے سے مگر اس لالچ میں دے دیئے کہ مولوی صاحب بظاہر نیک آدمی ہیں تو دس روپے دوں گا مجھے سو مل جائیں گے تو اچھا ہوتا ہے اب دس روپے دے دیے اور جیب ہوگی خالی اب بڑا پریشان ہے اور انتظار میں کہ سو روپے آئے گا اور سو آنی رہا رات کو بھوکا رہنا پڑا صبح گھر میں سالن بھی نہیں پکا تو سوکھی روٹی مرچوں کے ساتھ کھائی اس بیچارے کا پیٹ بھی خراب ہو گئے موشن لگ گئے بھاگتا ہوا گیا باہر کھیت میں وہاں جب پیشاب کر رہا تھا تو دیکھا سامنے سو روپے کا نوٹ پڑا ہوا تھا تو ایک دم اٹھا لیا اب اگلے جمعے پھر مسجد میں آیا مول صاحب نے پھر چندے کے فضائل بیان کیے دس کا سو ملے گا تو اس نے کہا بھائیو پوری بات سن لو دس روپے کے سو ملتے ہیں لیکن پہلے دس لگتے ہیں اس کے بعد دس کے سو ملتے ایسے نہیں ملتے پہلے موشن لگتے ہیں پھر دس کا سو ملتا ہے تو فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے بھائی بڑی بڑی طرح پھنس گیا میں پھسا لیا بھائی تربصود اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں گردشوں کا زمانے کی گردشوں کا ایسی گردش جو مسلمانوں کا خاتمہ کر دے منافق پہلے سوچتے رہے کہ یہودی بڑے پیسے والے ہیں یہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں لیکن جب یہودیوں کو شکست ہو گئی ان سے نا امید ہو گئے تو پھر رومیوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ اب رومیوں سے تو نہیں بچ سکے جیسے آج لوگ سوچتے ہیں امریکیوں سے تو مسلمان نہیں بچ سکے تو رومیوں سے تو نہیں بچ سکے لیکن جب تبوک سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے تو اب حضور کی موت کا انتظار کرنے لگے تو فرمایا کہ یہ تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں ار ہم دا ارات ارے ہم خود ان پر برا وقت آنے والا ہے تم پر نہیں منافقوں پر بل سمی ان علیم اللہ ان منافقوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کے عزائن کو بھی جانتے ہیں آخری آیت ممین الراب اب دیہاتیوں کی اللہ نے اتنی مذمت بیان کر دی تو ایک آت میں اللہ نے بعض دیہاتیوں کی تعریف بھی فرما دی میں کہیں ایسا نہ سارے دیہاتیوں کو برا سمجھنا شروع کر دو پرما کے بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں بے تخماون سی قربات نے اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں مصالحبات رسول اور اللہ کی اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے بلکہ ہی سمجھتے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے حضور نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے جو زندگی میں دعائیں فرمائیں وہ قیامت تک خرچ کرنے والوں کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے گا اس ایت کریمہ کے حوالے سے تو ایک لطیفہ سن ہی لے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کسی مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو مولوی صاحب نے وہ پہلے والی آیت پڑی الشد کفرم نفاقا یہ دیہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں تو نماز کے بعد وہ تو مولوی صاحب کے گلے پڑ گیا تم دیہاتیوں کو گالیاں دیتے ہو کہ کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے تو ہاتھ ہاتھاپائی تک نوبت پہنچ گئی بدبخت نے مولی صاحب پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھوڑے دنوں بعد پھر آیا تو مولی صاحب اگلی آت پڑ رہے تھے یہ جس میں دیہاتیوں کی تعریف ہے ببین الراوی کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں تو کہنے لگا ابھی تو ایک دو لگائی ہیں تو تم کہتے ہو کچھ دیہاتی اچھے ہیں ایک دو اور لگا دی تو سارے دیہاتی ہی بڑے اچھے ہیں اللہ انہ قربۃ الحم سو کہ ان کے صدقات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ فی رحمتی ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے انتہائی مہربان ہے بظاہر یہ ہے کہ آج شاید ہمارا آخر درس تھا تاریخ انشاء اللہ عزیز چودہ اکتوبر کو حج کے لیے روانگی کا ارادہ ہے اگر اللہ پاک نے توحفیق دی اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ حج کے بعد جب واپسی ہوگی تو پھر درس کا سلسلہ جاری رہے گا اس دوران درس کا سلسلہ منقطع رہے گا انشاء اللہ اللہ پاک توفیق دے آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ صحت دے اللہ آفیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حج مبرور عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ میں آپ حضرات کو نہیں بھولوں گا میری عادت ہے الحمدللہ میں اکثر اپنی جو مخصوص دعائیں ہیں اس میں اپنے درس کے ساتھیوں کو ضرور یاد رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے کہے بغیر ہی دعا کرتا رہوں گا آپ یہ دعا کر دیجئے گا کہ اللہ ہماری دعائیں کو بول فرما لے اور میں خود بھی محتاج ہوں آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ درخواست کی انہوں نے اکرم صاحب اور ان کے خاندان کے لیے اور ہم شیرہ جاوید کی صحت آنکھوں میں بہت تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ یہاں بھی دعا کریں گے اور وہاں پر بھی دعا کریں گے اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک صحت اور آفیت عطا فرمائے باقی انشاء اللہ کا بیان مستقل ہوتا رہے گا ہمارے مول اسامہ صاحب الحمدللہ جید عالم ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دیتے رہیں گے اور میرے بعد جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ ان کو کنٹرول کریں گے الحمدللہ رب العالمین مصلاة والسلام لا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمتا انکا انت الوحاب اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين فهم فرما يا كريم كرم فرما يا عفو يا غفار معاف فرما يا تبا يا زلجلال بالاکرام ہم سارے سویرا کبیرہ خفیہ علانیہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہمارے دل دماغ اور پورا جسم اور جسم کے اندر چلنے والا خون اس کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما گناہوں کے سین سے پاک فرما اللہ پاک کر دے تیرے سوا کوئی پاک کرنے والا نہیں اللہ معاف کر دے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اللہ رحم کر دے تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں اللہ تو بدل دے تیرے سوا ہمارے دل دماغ کو ہمارے حالات کو کوئی بدل نہیں سکتا اہ اے, اے اللہ تو ہمارے فخر کو غربت کو دور فرما دے تیرے سوا کوئی غنا دینے والا نہیں ہماری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے تیرے سوا کوئی بھی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اے اللہ ہمیں ہمارے متعلقین کو درس میں شرکت کرنے والے حضرات و خواتین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما کہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں اے اللہ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما ایمان کا نور عطا فرما قرآن کا نور عطا فرما یا اللہ یا اللہ نہ اہلیت کے باوجود قرآن کریم کی جو تفصیل لکھنے کا سلسلہ شروع ہے یا اللہ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ کرم فرما زندگی میں رزق میں علم میں عمل میں اولاد میں برکت عطا فرما اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما حلال روزی عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو صحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا اللہ کرم فرما رحم فرما معاف فرما اپنے اس گھر کو آباد فرما اے اللہ آباد فرما توبا کرنے والوں سے عبادت کرنے والوں سے تیرا ذکر کرنے والوں سے تلاوت کرنے والوں سے اپنے اس گھر کو آباد فرما میرے اللہ آباد فرما یا رب جتنے بھی حضرات و خواتین پوری دنیا سے حج لی جا رہے سب کو حج مبرور نصیب فرما سفر کی مشکلات سے حفاظت فرما آسانیاں پیدا فرما یا اللہ کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا جس کا برداشت کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو اے اللہ آسانیا پیدا فرما یا اللہ آفیت عطا فرما یا اللہ آفیت عطا فرما سلامتی عطا فرما امن عطا فرما حفاظت فرما ہماری اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما یار جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما متاثرین سیلاب کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے لیے اپنے گھروں میں واپس جانا آسان فرما ہمیں ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما عالمی اسلام کو پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جنہ مان سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ربنا اتنا في الدنيا حسنۃ وفی الاخره حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسوله و خیر خلقه سیدنا ومولانا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 اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ وی رو ہم کو نات بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروا رہا ہے بلندی بے امام نصیب رہا ہے ڈبلو